منقد ہوئے پچھلے دن دن جلال پور دنڈ خطے شاہر صاحب تشریف لیا نے ح بیانایا لیکن کچھ بندے جنہوں نے جن اپنے پنڈا جی. فتنہ جہاں نا گردش کرتا رہا صاحب کی بلا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب سب دعا کرو اللہ تعالی آپ کی عمر دے اندر برکت فرمائیں اور اپ نو علم اور عمل دے اندر مزید درجات عطا فرمائیں امین دوست گئے نے ترلا کے تے حضور چند سوالات ایسے مندر عام تے آ گئے نے سڈے کول جواب دین دا حوصلہ بھی کوئی نہیں علم بھی کوئی نہیں تے تسی سڈے مہربانی فرماؤ ایک بہت بڑی مشکل ہے اس نو فرماؤ میں ترز کراں کہ اللہ تعالی نے پانی پیدا فرمایا وے کہ بنجر زمینہ کوئی چیز بھی اپنی رحمت کا پانی نازل فرما کے اندر اس قابل کر چین کہ وہ زمین ساری پنجابی زبان اس سدے نے وہ نیو ہو جاتی ہے پانی کی برکت ناز کے نام زمین جہی ہے بےکار جہی زمین ہے رب تالا انہوں نیو زمین کر چڑھتا ہے اور اندر کرم جو ہو جڑے بندے دے دل نا انسان کا دل جس وقت غلط عقائد اور بد امریاں ساف اترے گندے پانی دائی زہروت ہو جان گندے ہو جان پھر رب تالا اپنے خاص بندیا کے ذریعے روحانی اور وجدانی انہوں نے زبان کو کلام انہوں جاری فرما کے او جڑا دلان جو ہوتے او زنگ پیدا ہو گیا ہے رب تعالی انہوں نے بیان تی دی برکت دینا زنگ انہوں ختم فرما چھڑتا اور حقیقت ہے اللہ اپنے حبیق کا صدقہ آپ انہوں تحقیق دے گئے چھو ہور زیادہ ترقیوں تھا فرمائے اور الحمدللہ آپ ارشاد فرمان گئے انہوں نے کہ بلا میں آپ رب تعلقات اور الحمد للہ جچی تھی گل فرما نے جتنے بھی حضرات اپنے ذہن سوال لے کے آئے ہو اللہ کے فضل و کرم کے اور کافی جواب اللہ دے فضل کرم دین آلتانو عطا فرمان کے ان کو سامنے بلا تاخیر پاسبانِ مسلح کے رضا علمبردارِ حق و ستاکت مفتی آزم پاکستان محققِ عالی اطلاق جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل آمد چیستی صاحب جناب کا نورانی وجدانی بیان شروع ہوند ہے انہ دی بیان کی قبل محبتِ نال ہاتھ بلاند کر کے آپ نے بہلانا محبت کا اظہار کرتے ہوں نارا لگاؤ نارائ تقبیر نارائن نعرہ ہے نعرہ علماء حق اہل سنت والے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب اللهم صل على محمد وكفى وسبّلات والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الأمم محمد المصطفى واهل ابي واصحابي ونسبه المصطفى فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرمين إن الله وملائكته يسقدون على النبي جاء أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلمه تسليما صلاه و سلام علیك یا سیدی یا رسول الله و علی آل جماعه صحابه یا سیدی یا حبیب الله والصلاه و سلام علیك یا خاتم النبیین و علی آل جماعه صحابه قیامت نقول مسلمان بھائی السلام علیکم روپے کی جلال پور بٹیاں کا <تھا> اج <ادیدہ> روحانی جلسہ جنہوں دوستوں کے ڈیرے ہو رہا ہے اللہ و, تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ تعلی وسلم دے غلامہ کا سب انہاں دے توفیل نو دنیا آخرت اپنی رحمت ن آباد فرماؤ آمین دوستان گی سیرت ر یعنی کرام مبارک سفت خسلت آدت طریقے چال چلن یہ بیان کرنا فضائل سچے یا بناوٹی وہ تو سر سنتے رت کوئی بیان نہیں کرتا وجہ کی فضائل جہے ان تعلق ہے اگلے بیت نال سڈے امل نہیں ہوں امام حسین پاک سرکار کی فضیلت بیان کوئی شریعت دا سبق نہیں ملتا نا yeah. yeah, امت کوئی اپنے فکر و عمل کی خاص کوئی رہنمائی حاصل نہیں ہوں دی. جو نا دی شان ہے نام خاصا وہ کسی نصیب ہو سکتی نہیں محنی، محنی. <مش <municipality> لیکن جی سیتارمل ان سفت خسلت اور آدت ان تعلق ہے امت مستفا عمل نا <creation> کیے جو کرتے سن جدو اسا بیان کر گے تو سانو سبق نہیں ملنا میاں آ سانی اوے کریے امام حسین سرکار دا ندی پاگ دے مبارک کندیاں سوار ہونا جڑا اسان کی سبق حاصل کر سکتے تو بھی اسان سوار ہونے والا ساڈے واسطے مسئلہ ہی محال ہے سانو تو کوئی ہدایت سبق حاصل نہیں ہوں وہ ایک شان فضیلت ان دا مقام بیان ہونا جڑا جی انہوں دی شان وہ سامنے آ جانی کہ یار دی شان دے مالک سن لیکن جدوے بیان ہوئے کہ امام حسین بیان دے سخی سن دے غیرت مند سن انجرت والے سن اج دے بہادر سن ہون امت مصطفیٰ دے ہر بندے سبق ملنا ہے کہ یار ساڈے نبی آل جن سی تو سان بننا چاہیے ہوںت والا پاسا کیوں بیان نہیں ہوں ہے ہر ممبر تو بھی ہوں تھلے تو بھی ہے ممبر تو بھی جنہاں نو ممبر نصیب ہی کوئی نہیں تھلے نصیب نہیں تھلے پڑھ کچھ بیان کرنگے سیرت نو کوئی ہاتھ نہیں لگ جانے لگنا نہیں کرے بسے کرام دیا انہ دیاں بیبیاں پاکان دے پردے کیوں بیان کرا دے بیان کر تا کر کےجر ممنوا سیت نو ہاتھ لونا غیرت دا انصاف عدل کا زہت تکوا یہ ساری چیزاں سکھتا جہاں یہ سیرت حل بیچ کوئی بیان نہیں کرتا کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں اس پاسے ہونا۔ تے حضور لیکن حضور دی سنت کا جو نہ لیا تے گال بھوٹو دیا تو گال کھوٹو کیوں آ گیا تو میں گال کٹ داہ تنگا دکھایا جس محبوب کی سفت کرنی تھی سے مہبوب درہ راہ دسیا بھلے راہ والے راہ دس دو دے تو دے خوش ہو جائے جن جی بھولیا بندہ سمجھے آپ راہ دسے تو خوش ہوں جا کو سی دسے تو گل پوے نہ سمجھ لو آپ کو بھولیا سمجھ نہیں آتا میں پہننا نہیں بھائی توجو نال بولو سبحان اللہ تو اشا کیوں کیونکہ صرف ربان وہ بھی کسی ویلے باقی اکثر وقت جہ گالا من گانے انگلش نے ان رکھے نال دے دبا میں ففل پوے تو مڑ صرف تاریف رکھنی اللہ تعالی کے فضل ہر وقت اس آرزو اور تمنا چاہتا ہے اس حسرت رہند ہے اللہ تبارک و تعالی دے در عطا فرما دے دنیا میری جنت بن جائے اور پوری قوم کی سیت جہی ہے نمونا بہترین سارے دے واسطے ایک کر کے میں جناب سیرت بیان کرنی لکاونی ہاں جی میں اللہ تعالی فضلو کردہ جی بیان کراگا ہیا بیان کر گا دیرت بیان گا مینو دقت نہیں آنی کیونکہ اللہ دیر دن میرے بیٹھک میرے ربلو کرجگاہ نے چشتی برکت بی بالی دی آواز نہیں سنی چنی جی ہاں بالڑی حضور دسوڑے مبارک دالی دی آواز نہیں سنی چنی اور بالی جمی تاجی جی باہر نہیں ویکو گے ہاں جیت آخر شاہ میں ٹلتا مطلب کوئی نہیں وہ پھر کئی نو اگ لگ پھر جرم یہ لانے بھی یہ کسے نو معاف کردہ نہیں کسی نوفیسر نو سہد اثد وہ اتنے نیڑے آیا سوکھے کیے اس بلا جی جا سہد نو معاف کرے نہ جامع, جامع نو معاف کرے نہ معاف کرے نو معاف کردہ ہی نہیں نہ شبیر شاہ معاف کرے نو معاف نہیں کرتا میں بہتری کیسے سنی میں اے بے وقوف ممبر تباہ جانے جہلوں پتا نہیں ہوتا منہ چ بولنا کی ہوں یہ اپنے اچھا آپ نپیا پیا یہ آتا کسی معاف نہیں کرتا معافی ہوں دی مجرم کی میں کہ مطلب اے اے مجرم منگے یہ آدھے نے بھی اصل مجرم ہیں پر تو ہے پر چتیا تو معافی دتی رکھ تو میں آیا جناب میں معافی دن تیار تو تسا برملا آپ مجرم اقرار جا کرو میں باغ کر دیا گا اندازہ لگا جیمبر کے بہن منہ بولنے پتہ نہ ہوف کہڑا پہ کنیا تو میں آپ لفیا جانا انہیں امر مستفا کی دین منج تو خیر ہوں میں کل پٹاں گا کل میرا جلسہ جوابی رکھا گیا کا ڈوگرا ان شاء اللہ وہ لذیذ میں خدمت کر گا تو وہ اپنے جمدیا نو بتانا دے گا کدی چیشتی کے خلاف نہ بولے حضور وہ پتا بول گئی میں کہڑی گرمتا ہاتھ لا چیاں اندازہ نہیں اس گل کا دسمیاں بنگانا پیا وہ اس گل کا ہلے اندازہ نہیں کہ میں کنو ہاتھ میں چن فون دکھا سی میں کہوے تو میرے خلاف بولی میں تیرے خلاف بولوں گا تھانے نہیں کتنے پٹنا کے بچاؤ جان ہی پہنا اور اللہ سونے کے و کرم نہ بولنے تو تھا جانے میں قسم خدا دی کر کے آنا چلی کر کے سٹ جائے نا نا میرا کمبا جاوے گا نہ میرے تھانے جان گے اوا منیا ہی نہیں درباری مستفا کا ویخا تو ہوں بعد جیڑے کتے شاہ کوئی جیل نے اطراغ نہ چیز اٹھائے میں پھر جب جب دینے نے جو میں سودا لیا اس واسطے لیا دا. اور سواد گئے کہ میں شیا دیا کتاباں کڑھ لیا گیا انہوں کے سابت کر باہر آسے منہ کو نہیں بند کر سکتا لاکھ سا کوئی برائی کرے میں سبق پڑے میں کسے دی برائی نال دل چھوٹا کردہ نہیں کوئی میری تاریفا کرے میں دل نہیں کرتا میرا دل اللہ سونا حضور دے جوڑے مبارک ددکا حالت رکھے تربا یعنی اس معاملے اندر جد میرے شاید کاملے ان پوری نگاہ میرے ہوں آ رہا سا نا میں جیوے جیوے تو کاری صاحب کبلا نعرے مار رہے اللہ دے فضل کرم میں کہہ رہا تھا کہ حضرت جی کی پیان دے جی دے کوئی نعرے نعرے سونا ایمانوت غرب اتنے چیزاں جڑا اپنے رب سونے نہیں پچھاندہ نا یہ گلا جن رب سونے اپنی کو خبر تھوڑی جی دے چی نا اور مخلوق تو نگاہ چک لیندہ ہے وہ بھی ترہ گیندہ ہے تو قبلہ حباب اچھا جواب پہلوں سیرت اہلِ بیت پھر ویٹھے آجیے سانو کی کی سبق مل گئے میں سیرت اہلِ بیت کرام جس آیت پاک کے وچو بیان کرنی وہ آیت تطہیر ہے بولو تسان ان بارے بڑا کچھ سنے ہے بڑا کچھ ہونا ہے بڑا کچھ سنے ہونا جو تسان سنیا حقیقت واقعہ ان کے خلاف آیت تطہیر دے وچ محبوبے خدا دیا گھر والیا آپ کی اولاد آپ سرکار کے چاچے جہمن ساچیا مومن چاچیا دیا اولاد داں. یا کافر سن گڑے لیکن اندا مومن وہ بھی اہل بیٹک نے ارسان سنیا دیں قرآن حکیم فرقان مزید حدیث مبارک دا خلاصہ یہ ہوئی بے نما یرید اللہ ہومر رج سا لو تو اس مبارک آیت جدو مطلب تفصیلات بیان ہوں نے آم تو یہ میاں اہل بیت سارے پاک نے سارے یعنی مطلب پھر اگا یہ کٹیا جا جنہیں سید ہیں وہ سارے ہر تسا سمجھدار ہو پاک ہونا اتر کیڑی شہ تو مراد کیڑی شہ تو پاک ہونا کفر گمراہی بد عقید ایک پلیتی بے شا, برا عمل یہ بھی ایک پلیتی بے شا, دوسرے رفلا چیڑی سوچ پیڑا عمل ایک پلیتی ہوں جدو آسانیا بھائی یار اہل بیت پات نے تو اس کا کیا مطلب ہے کوئی نہیں ہوتا کیاے عمل والا نہیں لینے لینا کہ جدو جہان دیکھنے آ مانا پھر صحیح نہیں لگتا کیوں جو سیر سید ہے بائیمان ہوئے پھرتے میں خود سید سیکھے جہران گلت میں کوئی صحابہ کے دشمن سار سید سید شمار ہوں تو قرآن کا من کے رے حدیث دا منک کرے رب سونے کے وجود دا من کرے فرسٹوں کا من کرے ایڈا وافر ہے کہ ان چار ہر فیچے والے کافر لکھا ہے اور آدھا حضرت بریلوی نے کہا جس کو کافر نہ کہا وہ خود کافر ہے آخر سر سید بئی مان ہو گیا سبگی کی پلیتی ایک پاک آتا یہ کسا جی آخو کہ عمل آتا پیڑا نہیں ہو سکتا اے بھی سارے خلاف واقعہ نظر پہ ہے سانو اس واسطے کہ سید نے دعائی خدا دی دعائی خدا کی ات چکی ہے پردے کی ہوش نہیں ٹی وی انہوں کے کول نے جناب جی وہاں اس طرح بدکاریاں پتہ نہیں کی کچھ کرتے ہیں شراباں چرا دیتے ہیں سہ تو سمجھتے ہو گے بالخصوص ہو سید جڑے ایم پی اے بن جان ایم ایل اے بن جان پاسے تو, پھر تو پتا، جو پاس تر پہ پہ اوکھے جی چپ کیلاقے کے سید سارے پاک نے یار مر مقصد کی تو تسا سرف سر مارنا ہے سانو باقی دا پتہ ہی کون نہیں بھی یار گل واقعی او ہے نہیں راہ ہے پاک نے تے پاک نے تے پاک نے تے پاک پاک ہے تے پاک نے سید وہ oh, جی اللہ تعالی فرماندا ہے اج نما اللہ ہو اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک تمہیں پلیدی تم سے دور کر دے اور تمہیں پورا پاک کر دے تو اللہ کا ارادہ جو ہے وہ پورا ہو کر رکھتا ہے جب پورا ہو کر رکھتا ہے تو سارے سید پاک ہو گئے انہوں پوچھ کہ بے وقوفا جی یہی گل ہے کہ سارے سید پاک ہو گئے تو اللہ کا ارادہ جیڑا ہے وہ مسئلہ پہ ٹل نہیں سکدا تے پھر اے دس کیوں ایسا وینیا پے پلیدی لگی کیویں کھڑی یہ کم ہو سکتا ہے کسی کے کپڑے کو گند لگ جائے تو آخیں گند تو لگ گیا پر پلیت نہیں یہ ہو سکتا میری گل نہیں سمجھا ہوں میں باہوالہ تفسیر مستند کتاباں جنوب پوری دنیا کے ہر فرقے والے من تفصیل کے اس آیت دا مطلب دس کے پھر سیرت ایٹھ گیا میرے کو تفصیل ہے جی تفصیل روحل مہانی شریف لکھن والا خود سید بغداد اج دے نہیں تقریباً سو سال پرانے ہاں جی اس سید پاک نے یعنی آلہ ہدا بڑے لگی دورت دے دیں سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ نے اس مبارک آیت کی تفسیر کر کے کمال کر دکی ہے سبحان اللہ حق ادا کرمند ja, no. نے ارادت تو مراد و محبت اللہ تعالی پسند کرتا ہے تے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف نہیں ہو سکتا پسند کے خلاف ہو سکتا کیالا ایمان نسند ہے ساری مخلوق کرتا کہ نہیں یعنی اللہ تعالیٰ پسند ہے کہ سارے مسلمان ہونے سارے دعوت دینا آدھا ایمان والے پاسے آؤ لیکن ایمان نال دسو ساری دنیا دے بندے مسلمان ہیں نہیں تو مطلب اللہ تعالی دی پسند دے خلاف ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دے ارادے دے خلاف نہیں ہو سکتا یہ ارادہ تے محبت فرق ہے اللہ تعالی آل! ارادے ساری کائنات تعیناتی کافر مومن پلیت پاک سور بندے جو دیکھنا ہے پیا رب سونے دے ارادے ارادے کا مطلب ہے کسی شہر نہیں تو موجود کر دینا یہ ارادہ ہے رب کسے موجود نہ کرے, ہو نہیں تو جنا چ نے سب کچھ اللہ تعالی دی محبت ہر کسے نال نہیں. محبت ہو دی اللہ دی پاک نال نال نہیں ابو جہل وہ ارادے لالے پر سدھی کے اکر دی محبت نال سمح. جو نہیں فرمائی نہیں. سبحان اللہ یہ تمام جوڑ گنت کے اقیدے کا نچوڑ ہے جہاں میں ہاں اسی طرح ایک اللہ تعالی دی رضا ہے رضا ایک اللہ تعالی کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ ارادے اپنے ارادے ہر شہر موجود کردہ لیکن راضی ہر شہر نہیں کافرن ناراض ہے مومنت راضی یعنی دراضی uh. راضی uh. uh. در راضی راضی <سؤ> <رحم> ایک عمل <خوبصورت Ôinar> <سؤال> <بل خوبصورت> ہونا ایک بندے ترا بھی ہو جانا امل چاہا کسی اس جائے عمل تے بندے امل تندے راضی ہونا جسے بندہ پورا ڈر کے تے مولا دی شریعت رنگ چ رنگیا جائے نا پھر اسلے آدھے رضی اللہ عنہ اے اچھا ارادہ بمانا بعد باد آہل سنترادہ کا ہا ہونا بال محبت فرمایا بعد اہل سنت نے تفسیر کی ہے یہاں پر ارادے کی محبت کے ساتھ ہر مطلب دل بنے گا اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے پلیتی کو دور رکھیں اور خوب پاک کر پاک کر دگیا ہوں اس آئے مبارک امام محمود علوسی بغدادی بگدادی جدو اپنی محکانہ نگاہ دوڑائی کس مانے کے اپنے آپ فرماندنے اس آیت دا مطلب ہے یہ ہے مقام شرط دے اندر مقام شرط و جزا دے اندر اس دا مطلب پچھے اللہ تعالی نے اپنے محبوب دیاں گھر والیاں نو خطاب فرما کے تے حکم دسے نے آداب دسے نے کہ تُسا پردیچ روو لا تصداعنا بالقول کرنا فی بیوتے کنا گھر دے چار دیواری اچھ رو اپنے گھرائیں اچھ رو لا تصداعنا بالقول اپنے آواز نو لچک دے کے نبولو تاکہ غیر بندہ سننہ نارا تواڈی آواز سن کے لچکدار دار تے برا خیال نہ کرے بری تلالت نہ رکھے ایک قرآن دا ترجمہ پر کرنا ہاں ولا تبرجنا تبرج الحلیت جی پہلے جہلیت دیا عورت اپنے سنگار آزاد غیر مردان دے سامنے کھول دیا سن یہ تسا نکریا نے یہ سارے احکام پیچھے رب سونے نے اتارے کئی حکم کیتے کئی روکیا کئی تے روک کےب فرمان ان میری دلہ ذہبان کم رتھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا قینات نے جو ہم اس آیت مبارک اس آیت مبارک نو اتاریا اتار کے دے پچھلی آیات اندی نالے دا رابط انج پہ جڑ دائیو جو مطلب بنے گا اللہ سونا فرماندہ ہے پیاس اللہ چاہتا ہے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اللہ تعالی چاہتا ہے پسند فرماتا ہے کہ تم سے فلیتی کو دور کرتے اور تمہیں خود پاک کر دے آیت مبارک دیا پہلے آیات پچھلیا جدیں گا اند اندر اند اندر اللہ تعالی نے اللہ اگے فرما کے اگے فرما کے اہل رو دسے دسیا اے اہل بیت جی میں حکم اتارے نے جہاں گلا روکا وے یا جہیا گلا اس دا مطلب میرا اے نہیں مقصد اے نہیں کہ تساں اوکھے ہوو تے مشقت وچ بیٹھ جاؤ نا نا میرا مقصد اے وے الا ما یرید اللہ لیذہبان کو مرجسا اللہ دا وے اللہ اے گل پسند کردا وے جے سارے اے حکم تساں پ پورے کرو گے اے احکام سارے پچھلے در سے پورے کرو گے اللہ سونا فرماندا اے پیار فرماے تواڈے تو, تو پلیدی دور کر دیواں گا تے تانوں پاک کر چھوڑاں گا مطلب کی نکلے او آہل باد میرا تال و شریعت تسا پوری کرو پاک میں کر چھوڑا گل نو لگنی سیدان کے بیڑے اوی تی کرے انہوں نے چنا مراد جہاں مندر چڑیا اس سید پا کے سد پاک جا سد جو مرضی کرے پاک کے سد کیا میں پا کہ لو گل مل رب نہ مت نہ لا لو پتہ نہیں سو رب دی بے پرواہی شان نہیں علیہ السلام نبی کا پتر امام چڈیا سو لانت دتو پاک کے جان نم پیا ابو جہل نبی سرکار دور حضور کا شریعت بن کے جنت پہنچ گیا مگروری تھا رو تھانو نیاز کر ناز نہیں چل دے تیرے بابے حسین نیاز نال زمین ستا چٹایا ناز نہیں رب سونا کرچا حبیب آخر نہیں کردہ نہ محبوب خدا بھی رو رو کے گزاری تو جنگے پدر چڑے نے ایتھے ہاتھ مبارک منگتے نے مولا جے یہ مارے گئے تیری عبادت بند ہو کی مطلب تخیائی میں آخری نبی آخری پھر تیرا ذکر کرنا بند ہو جانے بندے کونی دھرتی ترانے تیرا ذکر کرنے والے مولا یہ دین داد کر پچھو سی کے اکبر ہزور ایتا اس نے, حضور ہاتھ دے نے کہ چادر مبارک پچھو تھلے پیچھوں صدیق اکبر یار ہونی ہونی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں چیز فرشتیاں نے سامنے اتردہ نہیں حضور دعا ہزور ہاتھ نہیں اتارے دن دعا بے ہاتھ مبارک تھلے نہیں کیتے. سن محبوب خدا کا جو مار خر مقام ہے سی کے اکبر قسم خدا کی ساری زندگی پروان کردہ رہ جائے پہلی پاؤڑی نی اپ سکتا محبوبے خدا کی مارفت دا مکام پر حبیبے خدا کیوں اٹھا دا ہاتھ پڑ لینا کی روک لینا ربھی بانہ چیک نہیں لیکن میں ایک محاورے جنتا گل پہ کرنا توجہ بول سب اللہ سمجھ آئی نہیں؟ اس واسطے سنجیا بالغ ناز کر ہون بعد ثابت کر جو میرا حسین ناز نماز توجہ نہیں فرمائی سخی سلطان بہو فرمندہ اللہ بن تب تھی مردانہ کرے او جھ پمن غضب دیا لہر لہر پمن غزی دیا لہرا قدم اٹھائی درے ہو سی آیا ویا چیت سے ول کریے پرو درگاہ بہو بہو بی پرو درگاہ بہو اتر رو رو حاصل بریے میں سد سیاح یا امام لابے دین سیا نا سیا جی اج د سد قرآن سمجھ دام جانو لابے سمجھ دون انہوں دلال دا قرآن ادیس نمجھ سکتا کیا انہاں نے سی پڑیاں آیا تو کے سرکار دی دی میرے کو پیش کرنا امام حضرت سرکار دے دلال دا قرآن ادیش نم سا کیا اے بکھر یہ میرا سینا مراد پھیر پھیر کے پتہ نہیں کتنے لے گئے قرآن زین اللہ تاریخ کو حوالہ کا پیش کرنا امام حضرت سیدنا امام زین اللہ بےدیم گھر دے اندر نماز ادا فرما رہے سن کمرے نو اگ لگ گئی اگ لگ گئی نے اگ امام پاک امن کلوتے نہیں ان لگتا ہے جی اگ کا پڑیا ہی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں آپ کھلے نے اگ لوگ بجھا چی امام سلام پھیرا لوگ پوچھا حضور اگ لگ گئی سی تھو خبر نہیں ہوئی آپ فرما نہیں میں جہنم دی اگ دی فکرت پیا سا منتو پتہ ہی نہیں لگا اگ کو لگی ہے توجہ بول سبحلہ ہے سید ہوسین پاک والا بیٹا پتہ نہیں سی سر خبر کہ پچھلی اگ نہیں گھر سڑ گیا خبر نہیں ہوئی معلوم ہو جا سکی آ سیت جو رب دے خوف دے اندر ان درج ڈب جا سارا جگ بھول جا جائے امام سید محمود سی بغدادی رحمت اللہ دی تفسیر کر دیا فرما رہے جو میرے سہایت دانا کھلیا ہے مانا کھلیا رب سونا فرما ہے جے کرو گے اسا کرنے آتا آنو پاک کر چھوڑا گے کی مطلب برا کیتے تو پاک کر دیا گے ہاں جی برے عمل تو بھی پاک کر دیا گے تو لیکن توجہ فرما برا تے عمل برا جی وہ ہمیشہ ہوں نفس کی پلیتی کے نال نفس اللہ تعالیٰ نے دو طاقت رکھیا ہوں یعنی ایک طاقت نالی سارے برے سارے برے دی رکھی خواہشات دو تاخت نے لڑائی قتل نے گزب کی وجہ شفت رکھی ہوئی ہے جناب نے خواہش کی وجہ آیت کے مبارک کے اندر وا پیا کر دے ساری شریعت تسا چل پو اے ادر جہیا طاقت رکھیاں نے چھوڑا گے کوئی پلیتی والا کام کدی ہوئی ہے سید محمود سی بغدادی سی جی بگدادی فرمایا یہ جی رب دا ہر کسی وعدہ نہیں شہ محنت کرتے رول جانے باقیا نال فرمایا وعدہ نہیں وہ میری مرضی کرو میں پل لاوا نہ لاوا اور سیدو دو میری شریعت راہ دے چل کی محنت تصا کرو میں پکا وعدہ پیا کرتا جے تو ضرور پاک کر کے توڑ چڑا چھوڑا جو بول سبحان اللہ ہوں میں پڑھا گا سید محمود آلو سی بگداد کی اربی عبارت تاکہ میرے جڑا بندہ اعتراض مگرو کرن کرا ہے نا وہ اس عبارت نو کیا سمجھے نہ یہ باہر نکلے تو نہ میرے تک کپڑے لے ان مرنا مَا بما ینسا کو لہ ہی رہنو و یکتزی ہے وہ کو الجملت موقع تحلیل نہ ول امر نہم اللہ تعالیٰ و امر کم لے انہ امتحان ضرورت نہ وفيما نحن فيه بل الرجس ہے بحر، بحر. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ جا بولو سبحان مطلب ایسی دا پہلو سمجھا چکے ہوں عبارت پڑھی آخر, آخر دے اندر جڑے جملے ارشاد فرما رہے نے فیم بلايه المتضمنه الوعد منه عز وجل لاهل بيت النبي هي صلى الله عليه وسلم بيانهم ان ينتهوا عما ينها عنهم ويأمروا بما يأمرهم به عما ينها عنهم ويأمروا بما, بما يأمرهم به يذهب يدحب عنهم لا محالة مبابي ما يستحجن ويحليهم اجل تهله تهليه بما يستحسن وفيها ايمان لا قبول پکی گل قبول ہو گا پک تو سنگیا ہوں اس آیت پاک نے دسیا آلے بیت نو اللہ تعالی پلیتی تو صاف یعنی دے دے پسند کر دے تے محبت رکھ دے لیکن بشر کہ آہل بیت نبی شریت تل پہ ٹھیک ہے یہ مطلب ہے شریت تلے تے, تے پھر پاک آئی مان ٹھیک ہے شریعت دے چلن لگی کری ہوں سیت کی پاکستی کو لفظ بولیا جا رہا ہے رب واہدہ ادا شریق دسیا وے سرکار دے, دے اولاد اتحار دی زندگی ویخ نبی پاک سرکار مومن چاچیاں دی زندگی انہاں دی آگے پاک اولاداں دی زندگی ویخ جنا جہاں نبی پاک سرکار دی شریعت اپنایا انہاں دی سیرت کا مطالعہ کرے گا تمن پتہ لگے گا انہاں دا اقیدہ بھی سنیاں والا سی دا عمل اللہ دے پاک بندیاں والا عمل جی پاک سن عقیدے بھی پاک سن پاکی ہی سفت خسل آدت سگیا سڑکے جاوا ہر پاک صفت دے مالک سن ہر پلیتی تو دور سن ہاں جی سب توجہ وجہ تیرے سامنے چند گلان اہلے بد دیا پاکی دیاں سنا چڈنا وا سنا مادرا جل جی چند گل لے کے جا پاک سن عقیدے کی فرمایا ہوا سی پکا سچا سنیا والا سی کیونکہ اہل سنت دے عقیدے تو علاوہ کوئی پاک ہو سکدا نہیں لکھ محنت کر جاوے قسم خدا دی کر کے سید ہود اچے لیکن اہل سنت تو باہر ہو, ہو سکتا لکھ نماز پڑھے لکھ کرے وحدہ تسبیاں شریک مولا دی طرفوں لانت لے سکتا ہے رحمت نہیں ملے گی رحمت اس سید رو ملنی ہے جن مولا کہنا دے پاک محبوب کا کیتا قرآن سنت سنیاں والا اپنا نے دیاں گھر والی وے ماشاء اللہ ادب وے تین پتہ لگے گا کو پکے سن سن ہاں باہر ہے میرے پاک محبوب سکار گھر والی نے گل سنانا کیونکہ اہل سبحان اللہ سیدہ خدیجہ سیدہ محبی پاؤ محبوب خدا دی گھر والی ساری ماں نے اہل بیٹھے تہارج نے مدینہ شریف دے اندر مدینہ شریف دے اندر نہیں فیا حضرت ابو سفیان حالے حالت ایمان بیٹی نہیں بیٹی کے گھر مبارک چار پائی پیے بستر پچھیاست بہن ہوئے بیٹی فور باپ نو کیتا ہے باپ کٹھا ہے بیٹی بسترے باپ نے بہن نہیں دتا بیٹی آخری کس طرح کے لیتری مسلب جمع شیر اسلام مفتی محمد فضل چیز امام جان دو میں باہر والے جن بھی ادب نہیں ہو سکتا ہاں امام العابدین سرکار کی گل کر لگا کہ دیکھ آپ سرکار دی ایک نظم دے اندر شیر نے جڑے کہ تاریخ دیاں مستند موجود نے سلامی رو دن پی موہتشم ساو روی جاوی محبوبے خدا اوے نے میرا سلام جا پہنچا بھی <laughs> سنگیا معلوم ہوا میرے امام زن رابے دن سرکار دا مبارک یہ محبوبے خدا زندہ نے سڈیا فریاد سنتے ہیں پھر فریاد سن کے پوری نہیں کر دی کر کے رسالت گاہت بادل سب نام کیوں لیا کدی ہا پیغام تھی لشکا لوگوں کی آدت و جب یار دے علاقے وال پیغام بھیجنا ہو سبا نہ چلے سبا لیا حقیقت اندر میرے امام دقی سی میری فریاد محبوبے خدا پر سنتے ہیں بیعت صحابہ دا دشمن نہیں سکتا. نا ہے شان, احل بیت. شان صحابہ با زبان احل بیت. اللہ. ہو سکتا سنگھی کو بیاں بیان کیتا میں نے صحابہ ب زبان نواں موضوع نویاں گل پر کتابوں پیش کی تیا. اس بیان کیتا ہے امام محدث دارا کتنی دی کتاب ہے فزائل صحابہ محدس دارا کتنی دی. ان اس کتاب حضرت سیدنا امام جعفر صادق نو ابو بکرمر بارے ترمایا بارے فرمایا میں ہوب رکھنا ہوب رکھ دعا کر اسے موت آیامت والے دن جو بنے گا میں اپنی گردن جل لوا گا وہ اگو آخد ہے کہ حضرت تسان ڈر کے گل پا کر دے جی ڈر کے تکیا پا کرتے جی آپ نے فرمایا ہوں تکیا کرنا وہ ہاتھ چکے مولا تالا کی بار گاہ سوال کرواہ کر کے پیاکھ مولا میں دلوں آب بکر دوستی رکھنا وا کسے دی میری سنی میں بکر امر دوستی کرنا میں محبت کرنا ایمان دس ہوئے سننی کے نہ ہوئے بے شک معلوم ہویا کوئی بد دی پلیتی ادھر آئی نہیں نہیں ہوں سرکے جاو دنیا دی حب دنیا دی محبت انج دی محبت ہو جاوے جو مولا تعالی دی یاد چفلت پا چھوڑے یہ بھی ایک پلیتی آئی اللہ وحدہ اللہ شریک مولا نے اہل بہت گرام اس پلیتی تو با کر چڈیا سدک جی جا جو سبق جو محبوب خدا دلے سن بہدر بولا لمین سن چلن والے شریعت سدکے جاوا میرے پاک علی مشکل سرکار دے گھر والے باشا. سونا چھوڑنا گل جی بول سب خدا روایت پیش کرنے لیا سیدہ خاتون جنت بیٹھیا نے سیدہ خاتون جنت بیٹھیاں نے بی بی بی بیٹھی جنہ دا نام ہند بنت ہوبیرا ہے وہ بیٹھیا نے سیدہ پاک اپنا ہار ایک سونے دا ہار تشریف لیا آپ سرکار کمرے جدو ویكھتے نے قدم مبارک اوتے ٹکا دین اگان نہیں پریشان ہو جاتی ہے میرے باپ اج کیوں میرے گھر تو باہر قدم رکھی گلے عرض کردیاں میں بو جی خیر دے ناراضگی رب ود پاک فرمان دا پاک محبوب فرما بیٹی اے سونے کا ہار کتنا یہ دنیا میرے گھر چاہ بول بول سب well, بی <khác> یا رسول اللہ نال دی گوانڈر نے دیتا ہے، سرکار فرما نہیں بیٹی نا سارے گھر دے درد دنیا دا کی تعلق ہوں حسن حسین کے اما دی ہل دی کر دیا نہیں یا رسول اللہ میں واپس کر دینی ہوں ہل کردیا نے یا رسول اللہ یا انہوں بیچنی ہوں گلام لے کے رب دے صدقہ کر دیں میرے پاک محبوب سرکار نے فرمایا گلام خریدا اللہ دے عذاب کر رب سونے دے پاک محبوب نے فرمایا الحمدللہ اللہ للہ ان کا فات ماتا بنتا رسول اللہ من سب تاری فون نے لے میری بیٹی نو جہنم دی آدھ بچا چھ اللہ اچھا جب رسول اللہ کی طرفوں سبقے یہ ہو وہ با سکتی ہے دنیا دیئے اللہ. بولتے صحیح. اللہ. سی حضرت درار ہوں گا نام ہے کتاباں بتھیری حوالا ہے عام جڑی چلتی پی ہے نور البسار جی. حضرت مولا علی سرکار شہید ہو گئے معاویہ سرکار پوچھتے ہیں درار تو درار ہوں وہ علی بیان, اچھا, بیان کرتے ہیں کر جو کرد دستے ہیں تھوڑا سنا چھوڑا بولو چا سبحان اللہ آہ. سارے الی کئی علی والے بنتے ولی والے بنتے ہیں ہاں لیکن یہ ہوں پتے لگے علی والے کون بنتے میرے پاس علی مشکل کشا سرکار کی سفت کسلت آدت مبارک آپ کی فضیلت حضرت معاویا کی باہر گاہر حضرت درار بیان کر کرتے نہیں آپ فرما رہے علی موٹا آٹا سن موٹا کپڑا پہ سن سو موٹا کھا سن موٹا ہی دے سن ٹاکیاں دے سن جدو رات ہونی مسجد دے اندر کھلو جاتے سن مہرا کوئی بتی نہیں کوئی چانل نہیںرے کے اندر محلال ہی دے سن نماز نیتڑی یہ تڑفڑ رو رو کہ جی سپ کا ڈنگیا تڑپتا ہوف تم کے رکھنا نماز تو خانو آخنا مار کے یا دنیا ہرری گہری ہرری گہری ای دنیا جا کسی ہو جسے ہو علی تیرے دھوکھے چ نہیں آن تلاک دیتی نہیں میرے گھر چ نہیں بچ سکنی جانتے سن جانتے سن ترقی کی جان دے سن ترقی کی ہاں سنگیا لوگ کا دنیا نو منہ لایا اس واسطے نہیں وہ سمجھتے سن منہ لاؤن دے قابل ہی نہیں سیاپے ہی بڑے نے سیاپے ہی بڑے نے دل دتا تے بندہ پہلا سیاپا تے تو ایب تو گیا کیونکہ رب اس دل ہے جس دل سوا کوئی ہوجوائی توحید بڑی غیرت مند وہ گوارا کردہ ہی نہیں جس دل چیئر ہو میری حب ہونا یہ دو ہوباں محبت کٹیاں نہیں ہو سکتی ایمان میں ازمایا دنیا والے پاسے جنگ خوشی آوے ادھروں بندہ گیا جی ادھر لگے گا سدکے سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی پاک ہو عاشق ہوشق دنیا کا ہوب یہ علی پاک دے دل مولا تو سوا کیوں نہیں بسیا علی عاشق دے دل چ دنیا وس ہے علی بھی وس پیا توجہ نہیں فرمائی سو سنگیا ایک دنیا ہاتھ رکھنی ایک دل چ رکھنی ہاں. ہاتھ چ مومن بھی رکھ دا ہے پر دل چناف رکھتا ہے مومن دے دل دا یہی فرق فل ہے مومن دا ایمان کمال پہنچے گا ہاتھ چ دنیا داوے ہوگی پر دل چ نہیں ہوگے کے گر گئی ہو جتیلہ پولا پیر کا وٹا کے مارو نو پالو ہٹا لو یہ آن جان کا کی کام بندہ کرے اور سنگیا تو کر کے دسم خدا دی شیخ سنا سنا مشہور ہے، دا بارے خدا بخش دسیا. اکہ دا افغانستان حرات، دا اونا دا سینے دا سامنے برابر قبر شریف وچوں ایک درخت گیا کھڑا اس درخت دا ہر پتا ادھا سڑیا ادھا ساوا بولنا خدا بخش میں یعنی سینے کے اگ جہری ہے نا وہ رب ترخت کی شکلے ظاہر چلی آخو سبحان اللہ. ہوئی داگ نہیں وہ جامی سرکار سلکے جاؤں شیخ عنہ سرکار ہون واسطے جاندے نہیں سنیا فکیر بیٹھا پہنچے دے ڈیری تے نگاہ ہماری گھوڑے سونے کے کلیا بجے کلے شہ جامی ویخیا او لوگ تو پیرتے تو میں تے چاہیے کوٹھی کو پیر نپنے اچی گی نپنے جیڑا جا کلا ہوے ادھر کول <سؤال> کی آنا یہ آپ ہی ویلے دے وے گے اور او لوگ جانتے سن رب و شریف مولا کا کرم ہوں تو جدو کلے گھوڑے گھوڑیا کلے سونے دشا آگے یہ ہے گھوڑے سونے دے بندی کھڑا اندے کو رب کیا کے کلیا نل بنی کھڑے یہ آنے جب پچھا مڑ لگے پھر دل چل آیا چلو ایک بار جا کے ویس کے لاؤ ہے کھے دہ ویخن واسطے بیٹھے نہیں ویکھتے آپ کے گھول بیٹھے خواجہ چلے نہ سی تر کھوڑے سونے کے کلیا بجے کھڑے نہیں میں کہ دنیادار بلی کم ہو سکتا ہے آپ فرما نہیں جامی ساڈے دلچ سونا جی دل چاہ بخش لک اسان گھوڑیا پیروں رکھے ہی فکیر دلے دنیا دی قدر آئی نہیں او بیعت دی سیرت زہد دنیا تو نفرت قدر نہیں اے سیرت چلنی جل چ دنیا آن دی خوشی آوے جان دا غم آئے سمجھ لائے اے دل مولا تالا تو خالی مردا ہاں ہے جی خوشی آوے اس واسطے آوے آ گئی سونے دے شک اس گل کا ہوئی مگر توجہ نہیں فرمایا ہاں اور دی جڑ پٹے مجھے بچا چھوڑے ہاں اللہ ولی لوگ الٹی فکر رکھتے ویسے بزرگ لوگ بھی فرما دنے. جدوں بندہ دنیا نال کرے نا پیار دتا کی نے دنیا, دنیا شیتانے شیطان اپنی دھی کا دا کر دان جی موائی دکھاؤں ہے کہ نہیں وہ مڑ آئے دن آیا کدی سس پی کٹی کد لو چولہے نال چڑتی ہے کدی پیوائی کھی کچھ ہوب نہیں نا ہونی دنیا کی اتنے محبت ایک جان ویے گا کر کے فکیر لوگ اللہ کو لڑے جاتے سن ہو کے آدھے سن ایویں نہیں ہوں دے دلان جو دنیا بڑی پی آسے چنج وے ایک دوجے نرلا ٹگا ویٹا جی مرید اور صاحبزاد بہ جائے تو جاو بیٹھا ہوں جو جی ادو اٹھ کے آن لگا ہے ہاتھ ملا لگا ہاتھ دو بیڑیاں تات رکھنے والے کدی کامیاب نہیں ہوتے لیکن جہی فکیر لوگ نے نا لڑتا نہیں دیکھیں گے دنیا دکھان لاؤ پیردری خواجہ غلام فرید کی دے, دے, دے پیر دی برادری دا ایک بندہ آپ دے گھر مار کے سن پہ لائے گیا سارا کچھ ہوں آپ جہر سن رشتے دار فکیر آدھے پینا مال سی وہ لے گئے پیردری درمایا فرمایا پتر جیردری دے دنیا کی خاطر کیوں لڑنا توجہ نہیں فرمائی نے آل بزرگ لوگ جو دنیا کے پیچھوں یہ لڑائی نہیں کتے کرتے ہڈی تڑ پہ امام حسین وغیرہ آشق جڑتے خاطر کی خاطر نہیں لڑتے ایمان سد کیا ماشاءاللہ کلم در لاہور اقبال فرما میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق نہیں دی سیرت دا ایک پہلو یہ دنیا تو بے رگبت ہو گی وہ جنہوں کا باپ تر کھڑا ہے گھر میرے چ نہیں وا سکنی مطلب ہے ہوئے کہ دنیا تر تلاک دیتی دا حق نہیں بنتا پیو کی نو گھر والے توجہ نہیں فرمائی آه. آه. آه. آه. آه. آه. آه. مولا علی فرماو تر تلاک دیتی دی پتر جفے کھڑے مار پا دنیا کے اتوار دی سیت کا دجا پہلو بڑا عجیب اللہ. اللہ. ہر کسی واسطے سب او پہلو نبی پاک اہل غیرت بھی کمال سیل مسل اہل بران دیا بیبیا کی ہیا بھی کمال سی ہیا گل سن لے جو میرے پاک نبی سرور دیاں بیٹیاں مبارک ہیا کنیا رکھ دیا سن اک مبارک دے اندر ہیا کن سی باپ کس دی بیٹیاں نہیں محبوب خدا دی اکھ مبارک کا ہیا ہدیسوں بیان ہویا رب رکھنا پاک محبوب کبھی کسی بھی اکھ چک آخ پا کے گل نہیں سن کرتے نظر نیویاں رکھنا سن صاحب گل کرنی ہے نظر جھکا کے گل کرنی ہے جغر جی مبارے پھر جانی ہے تقدیر بدل جانی نیچی نظروں کی شرمو ہیا پر درو نیچی نظروں کی شرمو ہیا پر درود نیچی نظروں کی شرمو ہیا پر درود میرے گا محبوب پوچھ رہے مولا علی تو علی داس اورت بہتر کی ہے خیر مراتے عورت واسطے کی بہتر ہے اٹھتے ہیں جواب نہیں دے, دے محبوب خدا دی بار گا محبوب خدا دی بار گا جنت دے دے کیا دی پریشانی ہے مولا علی فرما نے تے باپ نے سوال ہے اورت دستے بہتر کی ہے میں آپ نے جا کے دسو بہتر ہے عورت واسطے نہ غیر مرد نے نہ مرد فرمایا جو میرے بہتر ہے جیڑی عورت ہے جیڑی عورت ہے جن عورت آکھو وہ عورت کامل نہ غیر مرد وال تکے نہ غیر مرد وہ دے قوانین الباہ نظائر امام ابن رجائم مشری اس لکھے میرے پاک جناز پیے چادر پائیے اس حالے چکیا تو لے گیا سیے داخ و فرماندیاں نے عورت دا جنازہ پہ جانا ہے ٹھیک ہے جی जिसम नहीं बनावट का बना पता लगता है प्यार मेहनत शर्म पे मेहनत है بی فرمایا سن سی اک مرد گڑ والے بی بی آد کر دیا نے ہبشے بی بی جی. دیاں عورتوں دے جنازے اٹھ دے ویخے نے او چار پائی جنازے والی جیڑی ہو چار پاس لکڑا بننے اتنے کپڑا پاؤنے چار پاس جنازا رکھ کے پھر لے جاتے اللہ اور اسلام تو اللہ توجہ نہیں فرمائی نے ماشا اللہ. ماشا اللہ. جار, اللہ. ہے. اللہ. دا مطلب لکاو والی گل تو پہلو کوئی عورتہ نو گالتے کو کافرا بھی اللہ, ماشا اللہ. حضرت بلال آیا نے میری ہے میرا جنازہ رات نو اٹھایا جی دن نو نہیں دوسرا ایویں لکڑا بن کے چار پائی ج کے اٹھایا جے تاکہ میرا پیکر کسی نظر نہ درویچ چنگیا دھاتی نہیں ایک لوہے کی دھات ایک سونے کی دھات لوہے گا ڈر سڑک پہ جان دکان ویکے گا ٹیار پے گاڈر باہر پینے سرئے باہر نہیں پینے گا سڑک نہیں آئے گی واسطے خاص خاص، رتیاں رتی خرید ہو گئے فوم لگے ہوئے کونڈی لگی ہوئی بخشے دےڈے تو جتنے وہ نکی نکیا ڈبیا کبھی غور نہیں کدی سوچے جلو مسلمان بی سونے دی تار دو نظر نہ آئے رب وہدہ شریق تیری دھی بہن رتبا دینا چاہتا ہے پسند کرتا ہے سونے کا آن تی نو چھپا है है کہ سونے کا چھپا کیمت بول پھر دی ماں مبارک ہو پھر آپ حسین بننا ہے اچھا میں سنگیو سوچتا سا یار مسلمان ہے ٹوپی والا برقا کتنا کھیا ٹوپی والا برقا پورانا ہوں سی نا وہ جی خیمہ تو پا دے دے جنازہ اس حال چوارا نہیں کیتا کہ چادر نال چمٹی ہو جسم کی بناوٹ محسوس میں پتا لایا کہ کیونکہ رب العالمین دے لال سونا نمونا اللہ, اللہ. د رسول اللہِ بیٹی مبارک کہ ان انجنا اٹھایا جاوے جو پیکر جسم دا بناوٹ نظر کسی نو نہ شاہ ورگے سن بابا فرید وغیرہ سن مسلمان ٹوپی والے پورخ بنا کہ دھی پینر چلتی دے جسم دی بناوٹ نظر نہ آوے دشمن او, تو بھی اگریزوں تو اگ لگ جی کیوں انہوں پتا ہے وہ اس برکے چی تو پتر لال جمنے شروع ہو گئے ہاں آخیا کرو سک لاؤ برقے بدلوی پتلا یہ سارا کچھ دسے بھی سی پردا بھی ہو گیا جنوں آخب پردا کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہے خوب پردا کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہے خوب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں واہ واہ واہ واہ سب کے جاوا چلمن جان دو چلمن چکا نہیں ہوگے بیٹھے نے تھوڑے جہ دس بھی پہنتے نے تو پردا بھی ہے نہ پورے لک سامنے آ گل کی میں اردو سند ادھر ادھر فون آنے بھی یار اردو بیان کرنا پٹانا نجابی سمجھ آیا تری تکریف سو چس بڑی دہلی ہے بیان کیا میں پٹ کھا کے بند اٹھے اس پلیٹ سالن پا دے ٹھوڈا مار کیا باد میں مرو سالن دوسرے دا جھوٹا ہاتھ لگا. کھانا گوارا نہیں دے دھی بہن دے نگاہ دی پاوے. کیوں بندہ پندرہ جیڑا جنت چورا دینیا حسن جو کسے ہاتھ نہ لایا سکولیا وگوں ایک بچ چارے پاسے گلا بیٹھا ہو ترقی ترقی لے سارے دے سارے مکالا ملی بیٹھے نہلیا بغیرتان بئیمانہ کتوں کا کام سنگیاں اللہ تعالی رب یہ نہیں چاہتا تو بن جا جنت بن جائے پر اے ضرور پسند کردہ جو جنت افضل ہو جائے ہاں تا کر کے قیامت نو مولا تالا مومن دیو دھی بہن جنو جنت فرما دے گا خوش نصیب نو تے خوش نصیب ہزور پاک فرما سو عورتوں نے ہزور پاک نے ہی دالے دن نو فرمایا سدکا چوکھا کرو سدکا چوکھا دو تمہوں میں جاننا میں مجھ مردہ ویادہ ویسنا وا ہاں ہزور پاک سکار کا فرمان ہے علی شانے جان گیا نسیبہ والیا پر جی مہرلی شاہا پہنچ گئی نا اتے رب سنے جنتی سردار اس بنایا معلوم ہوا جا ٹوپی والا پورک ہے پسند ہے خاتون پسند ہے یہ بنیاد ہے ایک, ایک گیا لاگریزریزاں اگریز جہاں سر وہ آخیا آ تین نمی شہ وکھائیے نمی شہ وکھاؤن واسطے تر پیا جی ایک کمرا کمرے کمرا ہے کمرا پھر کمرے کمرے جناب جی تصویر واقع بیاں پکڑنا یہ واقعہ فوٹو تصویر جہاں کدی نوائ وقت اخبار چھپیا سن جانے میں گل پکڑنا تقریباً سن پچاسی کی گل ہے جی نوا وقت ملتان والے انہوں نے پہنچ گیا دیکھا صرف چار تصویر انگریز یار کوئی گل نہیں کرنے والی میں ایک نو شاید کھانا پیا فوٹو کن چار عورتوں کے چارے فوٹو عورت دے پہلا فوٹو ٹوپی والا برفا تھلے لکھیا کھڑا ہے تھلے لکھے کھڑا ہے اس فوٹو کے ٹوپی والے برفے مسلمانوں کا عروج کافروں کا زوال اللہ اللہ ویکو ویخ اللہ دشمن دے پہنچن ویخ ساری غفلت ہی ویخ کافروں کا زوال مسلمانوں کا عروج ماشاءاللہ اتوں عبارت لکھی کھڑی تھی مسلمان عورت کے چار روپ دوسری تصویر پھر ٹوپی اور برخا دوسرا ہے فیشن فیشن بھی ہے برکھا دے تھلے لکھے کھڑا ہے مسلمانوں کا زوال شروع کافروں کا عروج شروع جی تیسرے تو برخا کوئی نہیں خالی دوپٹہ ہے پھر تھلے لکھے کھڑا ہے کافروں کے عروج میں ترقی مسلمانوں کے زوال میں ترقی چوتھی فوٹو جہی ہے نا وہ میڈم ہے اتنے تک ڈولے نے گاٹے دوپٹا ہے تو موجہ ہی تھلے لکھیا کھڑا کافروں کا عروج مسلمانوں کا زوال اردو تھلے لکھیا کھڑا ہے کہ مسلمان کی عورت کو جب چوتھے درجے تک لاؤ گے مسلمان پوری دنیا میں زوال میں جا, پڑ جائیں گے اور کافروں کا عروج پھر تھلے لکھا کھڑا ہے یہ سب کچھ تمہیں سکول کی نس برکت سکول کی بدولت حاصل ہوگا غربے ادروں اہل ادھر اہلاباد سیرت دیکھ سی خاتون جنت لفظ کہ فرماوے غیر مرد ویک پیک کر تک محسوس نہ کر سکے باقی مسلمان بھی آئی داتو نے جنت دی سیرت دا نقشہ بن گئی سمجھ لے مسلمان پوری دنیا تیروج پا جائے گا اور کافر زوال پا کلبر اکمال کلندر اکمال فارسی لمحہ بچ سا خاتون جنت مسلمان دیا ماوا داستے سبق کی چڈ گئی جو پاک بیم ہے ادھر چکی چلتی ہے مشقت محنت آرام نہیں آرام بہنا نہیں کام مسرو چکی چلتی ہے ہاتھ مبارک ہاتھ مبارک تک گنڈا پی گئی ادھر چکی چلتی ہے تو زبان چوپڑی لینی زبان اللہ دا قرآن پڑھتی ہے اقبال فرما ہے انج بھی مبارک ماں جو نسل جمی ہے حسن حسین ورگے اقبال جے کتنے نبی دی شریعت حرام نہ کر دی اقبال جا کے سیدہ خاتون جنت دی قبر دے سجدے کردہ کر ہو سنگیہ غرد شان بیانے اہل بید کی سیت بیان کرنا ہو رے مسلمان آؤ آسا مسلمان اس لیے بڑا گے جسل دی اہل بید کی سیت اپنا لوگ دو جماطا ایک ولی نہیں ایمان دار دس اج ولی آلی کوئی پردہ رہ گیا बोलो आ रहे गया। पर्दा है को। पर कादे सा दीन तो पर्दे गैरत तो पर्दे पर गैरत ने लगे सामने कीती बैठे जो थ لانت انج پئی کھڑی ہے جو تھڈو پردا غیرت جیڑا اڈی بنیاد سی دی مسلمان سکھا اس کے ساتھ ترقی نہیں ہو سکتی یہ ترقی کے راستے میں بہت رکاوٹ ہے تو ترقی کہڑی کر جاندی ہے جی کپڑے جنوی کپڑے باہر رن دیکھو وہ ماشاء ماشاءاللہ بہت آگے نکل گئی ہے جن کو کپڑے شرم ہے آج بیٹھی جنت باہر ہے وہ ہے لیڈی ڈیان کےڑے تیڈی لیڈیز میڈم میں ملتان گیا فلم کڑا میرے ملکا بٹا استاد جی میں دہاڑی خیر پتا نہیں ہوتا فائدہ حاصل کیا ہوتے بورڈ ہی پڑھا میں بورڈ سے رہا تو میں پڑھیا تو لکھا کڑا میڈم دہاڑی باز یعنی فلم آ گئی ہے کہ میڈم صاحبہ آ باز ہے میں کہ یار گل میں چکر ہے دیہ شرم نہیں آتی لاؤستانی کی آخ جگل فلم بنا کے لکھ دتا دہڑی باز میڈم وہ چلتی پی ہے الٹا پاکستان دے خزانے کے دے بجٹ آیا بھی قوم کو تفریح پیش کرو اور ثابت کرو کہ جو میڈما ہوتی ہیں یہ پوری دیہڑی لگاتی ہے یہ دیہڑی بعد ہوتی ہے یہ فلم جلدی ہے پہ خیر وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اس دیہی جیسا سیرت اہل بیت ند کی نہیں مت سمجھیں جو بلی والا وہ بن جا جا تی آ جائے الی والا وہ بن جا جا کڑے کھٹے چ پاے نہ الیگا تلو کے نہٹھے مینٹے تلو کے مولا علی دا شریعت مستفا تال لوک میں کسویا کر کے دوے پاسے گھر شرم محیات کے جناد نکل گئے آخر کلندر اقبال میں شہر لکھنا پیا ہیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی ہیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ اپنے پتر نو پہ لکھتا ہے پترا آ کے میں نہ پیا جگ دی آخا کریمان ستر اسی اسی سال دا جو کانگڑ ہے نا اَسی سال کا کانگڑلم لیا تو خالی ہو جوان نسل کی بنتی فرمائی بولو بولو تھا نا میں اصل پہ کرنا ایک ستویں سمان دخلوک وسطی گل ساری گل نہیں بستی اال دیا بڑھیا کانگنا سر کڑکنا سے مر رہے و مر مر رہے تیری نسل کی بنتی کچھ تو ہیات میرے مالک جسل قوم برباد ہو گئی ہو گئی, گئی شرمند کلندر اکبال فرمان ہے بے گانا پی رانے کو حل نوجوان چوزنا مشغول تن مرا دو میں آج ہیا بیان پیڑا کوہن بڑھے ہیات خالی نے بڈے حیات خالی नौजवाना चूजना मशबूल तन आखिर नौजवान मरद वे खुत रन्ना हर वे सिंगार च लगे खड़े जद वेखो गल पाफ होंगे बड़ा बुरा का मूंह चुमाने ये रन्ना का कम है गुत रखेगा हर वक्त बस मरे बेवकूफा इकबार करने मरे तू मर तू अपने हुसैन के अंदर सी तू लोगों खिंचना नहीं अपने या हाल के मेरे तुशा प्यार करो देखो किडा थोड़ा लगा पेगा मैं मरे तू मर्द تین سیت کنڈ کر کے سیرت یو دس جو اپنا نا نتیجہ یہ نکلیا اس قوم کے تعلیمی ادارے سنا بدکاری ڈڈے بن گئے کسم ہی آتا کہ ویکھو ادھر کتاب آ گئی سکول کالج پتکاریاں فارمی چوچے توجہ بولو سبحان اللہ اقبال آم نا شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بزن ہو گئے جب پردے کی گل ہو گئے بکریوں کیاراض نہیں ہو گئے بولو بولو سچی بولوانا یہ یاد رکھنا چھاو جا گرت ہو سی عزت بھی بچنی چاہیے ہر کسی کی بچنی چاہیے جاسی یا خود زانی بدکار بندہ جدو گل آئے گی نہ پردے کی عورت اگ لگے گی سوڑ پائے گی کیوں پتہ ہے میرا سارا کاروبار بن پیا ہاں جی کی نہیں قسمیہ جی تے قرآن، تے خدا <تصفح> میری آلما فاضلہ میں کہ میں آلم فاضلہ نہ دس کاریا نہ دس عورت کی صفت اسلام جی گی وہ خالی ہے سارا زمانے دیا کتاب پڑھ گئی میں کیا کبلا مینو یہ بھی نہ دسیا گرفلا نہ حاضی نمازی تو پہلو گیرت رب نت پسند ہو میں کسمیاب ایک کتاب آ چکی ہے جنسی پہلی بار دنیا چی ہے دنیا میں دنیا بھی پوری روح زمین پہلی بار آئی لکھنے والا چودھری اختر علی کالس کالس میرے خیال قوم دالس پروفیسر پروفیسر بولی نہیں پیدل آباد پیدل بادشی بے راہ روی اور قوموں کا سوال اس بندے نے سابت کیا ہر طرح گن گن کے ادارے دسے نے بدکاریاں دے کاروبار ہوں ایک واقعہ اے ضلع حافظ آباد اپنا نے کہا دل لگتا ہے سنسر ہو کے چھپ بدار چلتی ہیں حکومت رکھدی کو سنسر شدہ یہ سکوان ہے ایک سو چوتی سفے ملک میں بہت سے پرائیویٹ سکول غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہیں غیر اخلاقی یعنی ضلع آباد اگرچہ اسمت فروشی کا کاروبار لفظات غور ہوئے اگرچہ اسمت فروشی کا کاروبار سرکاری سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی عام ہے لفظات غور ہوئے ایک کونڈا ایک کدا واقعہ ایک پورا کاروبار سکول کال اندر ہو فروشی کا پورا کاروبار آم کے مالکان خواتین ٹیچر سے تعلقات قائم کر کے انہیں دندے پر مجبور کرتے ہیں اور مسلمان اے اے اے اے او اے پتا نہیں ایسا دنیا چی میں سڈیا داستانہ انج بھی لکھا گئی پڑھن آخر قصے کہانیاں بدکاری کتابیں چاہیے تعلیمی ادارے بھی پرائیویٹ سکولوں میں اسمت فروشی کے متعلق روز نامہ جنگ بھی ایک رپورٹ جو شہر حافظہ باب کے شہر حافظہ حافظ آباد کے پرائیویٹ سکولوں کے متعلق ہے دراصل ملک بھر میں کھولے جانے والے پرائیویٹ की کی करती کرتی ہے رپورٹ کے مطابق حافظ آباد کے بعد پرائیویٹ اسکول فہشی کے اڈے بن کر رہ گئے ہیں چند سو روپوں کی تنخواہ پر بھرتی ہونے والی ٹیچر لڑکیوں سے مکرو دھندہ کرایا جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق پولیس تھانہ سٹی حافظ آباد کے انچارج نے گزشتہ روز ایک سکول کی, کی ہیڈ مسٹریس جس کے نام کے شروع میں فی ہے اور ایف ایس سی کی طالبہ جس کے نام کے شروع میں الف مد آ ہے کا سراغ لگا کر راول پنڈی کے ایک خفیہ مقام برامد کر لیا اور دونوں خواتین کو جڈیشل مجسٹریٹ حافظ آباد کی عدالت میں پیش کیا دونوں نے جنگ کو بتایا کہ مالک نے پہلے خود تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی بعد ادا حافظ آباد کے ایک انتہائی بااثر گھر کے نوجوان کے حوالے کر دیا ایک دن حافظ آباد کی بااثر شخصیت نے مجھے بیس ہزار کی پیشکش کی جس پر میں نے اسکول چھوڑ کر ایک دوسرے پرائیویٹ میں ملازمت کر لیول کا ماحول پہلے کی نسبت زیادہ خراب تھا خاتون ٹیچر نے جن کو بتایا روز نامہ کو بتایا کہ نبے فیصد پرائیویٹ سکولوں کے مالک خاتون اساتذہ سے جسم فروشی کراتے ہیں ایماندار دس جی ہلے یہ بھی تعلیم ہے تو پھر دنیا تانت کی ہے بےغیرتی کی ہے جہالت کی ہے نو فیصد باقیاں کا کی پوچھنا ہے تو اینی گل، اچھا گل, کرنا، اینی گل جب میں کر جا ٹوٹ پہ میں لیا حوالے واسطے صرف ایک سنایا پتہ نہیں کن کچھ لکھیا پیا پڑے گا کرتے پتہ صرف بھی کتاب مسلمان بھی فکر نہ پو اور سن کتابیں خاص خاص محض امت مست یار ہو سکتا ہے نہ چیز منہ نکلی ایک دو سنی پڑھی بندے اثر کر جائے اپنی عزت بچا لوجوائی ہو سوائے کی تو کچھ نظر نہیں آئے گا سنگیا ہو جی مسلمان بنا اسے پاکی نی لگنا پینا سانو لیڈیاں نہیں چاہیے میڈماں نہیں چاہیے سانو جناب جیسٹری چاہیے جی بنتی بنتے نہیں وہ ماوا بندیاں کدونے کی تیار ہوں نے میرے پاپ نبی اہل بید کی سیرت عمل کر میں حضرت میں خود شاہ گل کی امام مسلم بچیا امام مسلم شہید ہوئے یہ کسی تاریخ دی مستند کتاب کوئی نہیں میں اتنے جڑا دعوی میں کرنا آ میرے کو کتاب نے جنہ دے میں حوالے دین لگا پہلی کتاب بڑی تاریخ دی کتاب مشہور تاریخ تبری جلد نمبر چار دوسری ال بدایا ون نہایا محد سب نے کثیر دی تیسری ال کامل ف چوتھی سیرت اہل بیت نور ابسار شیخ مومن شبلن جیوی ساروں تو پہلوں کی مروج صاحب مسروی کی تاریخ کی مستند کتاب اس کو علاوہ وا حوالہ میرا کل وکول ملا با کر شیعہ سی شیا شیا مذہب کا مجتحب ایک جلداں چربی کتاب ہے ایک دی میرے موجود ہے دوسری جلد دا حوالہ ہے یہاں سارے صرف امام مسلم دا لکھیا ہے اگر کوئی مائی دا لینا تاریخ مینو امام مسلم دے دا شہید ہونا کی ذکر کد بکھاوے میں دبار کٹا چڑھنا سمجھ نہیں لگی میں آواز والا بیلی نہیں میں کڑ مارنا ہی نہیں تو خود سمجھدار ہو کہ یار اکل جیڑی نو مننے اکل سلیم او تاریخ سچی جنگل بیابان بندے دا جانا گزرنا اور حضرت انہوں وچ لکھیا ہے تاریخ تبری وغیرہ لکھیا ہے کہ امام مسلم جدوں گین مدینے شریف دے نیڑے پہنچے نے اتوں دو بندے پھڑے نے راہ وکھاو آئے جہے راہ اگو مینو وکھا گے خوفے کا راہ دس گے انہیں رستے پہنچے نے پیاس نال دونیں مر گئے راہ امام مسلم سرکار انہاں اتنا دس دلانی تھاں تے پانی امام مسلم پانی تے پہنچ گئے ہیں باقی دونوں دو بندے مر گئے وڈے راہ را را مر گئے سنتے امام مسلم چھوٹے موڈے لائی دے سن توجہ نہیں فرمائی میں کچھ تو بندہ یار کوڑ ماردا سوچتا میں کی پیار دوسری گل میں کی حضرت سگرا دی شادی کے بارے عام مشہور ہے آم مشہور ہے کہ سگرا فاطمہ سگرا پچھے مدینے رہ چن بیمار سر میں مشہور ہے نا. اچھا میں تاریخ دیا گلوں متضاد ہوتی ہے تاریخ دی گل کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا میں کتاباں یہ تین پہ سنا شیعال لکھا ہے سارا جنہیں میں گن کے سنائی بھی لکھیا ہے جو سیدہ فاطمہ قیدیاں قیدیا شامل سن جے قیدی کربلا گئے ہیں تینا جو لیا جی ات کیا آ گئے سر میں یہ گل اگر شیا کتاب لکھی نہ تو میں کٹانا یہ کتاباں کہنے گا اینیہ خود تاریخ تبری والے بھی لکھا ہے جو سیا فاطمہ سگڑا اسلے قیدیاں سن یعنی کربلا آئیے میں کربلا شا. ہوا سوال کیتا گیا مختار تقریر کی سوال ہوئی میں جی گل میں اوتھی کی میر مختار گل کو بیان کردیا کلمی شریف کا جڑا میرا موضوع کلمے شریف کا مومنا حق مسلمان میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دے فرمان جو بنے تو کنے مردے پیا اللہ تعالیٰ غیرت نہیں آگی یعنی سڈے واسطے رب غیرت کر کے تو کافر برباد نہیں پکڑتا سانی سان بچاؤ میں صحابا سنما بردانت کرتا ادھر دا ضد ضد ضد بھی کٹ کے چا کٹے نے دو لفٹ کیڑے آ کے چی آخ گیا رب غیرت ہی نہیں آت پوے ان سورا جہے ان لانتی پیدا ہو کلوتے ماں میں پوچھنا ظالم جے جی اگوں پچھوں کٹ کے گل پیش کرو نا تو تے پھران تے جو مجن بے شک اے نبی تو پاگل ہے ہوں پل کہ کافر کہتے ہیں توجہ نہیں فرمائی آآ آآ پچھوں گل کہڑی ہے کہتے ہیں بے شک آپ پاگل ہیں لیکن اللہ کہتا ہے کہ آپ پاگل نہیں ہے جڑا سور ادو کی کردر چکرے آ کے مجنون دیکھو میاں قرآن چاہے کھڑا نبی پاگل ہے اسی طرح لا تقرب گا نماز دے نیڑے نہ جاؤ ادو بھی کٹ چٹ چے قرآن آتا نماز کے نڑے نہ جاؤ مولویا لرگیا یہ لانتی سیانے آدھے نے جو کرلی تھی نا کرلی اس حضرت ابراہیم دے نو بڑے فوکے دے پر ابراہیم سڑے نہیں سن سڑے سن براہم نہیں ہاں جی یہ حق نو نا ختم کرن دی خاطر حق دی کی نو تمام کی خاطر انج دے کرگٹ کر لکھ حضور مار ہزور اے حق دنیا چڑھ کے نمبر محمد سمجھ آ رہی کوئی نا ایک ہونا کوڑ سونا وے جڑے شہادی لگے پی <air> حضرت کاسم کی شادی کرولی پھر کربلا شادی پی ہوں ولا نلپم کے نام مراد کے چپٹا کوڑ شیخ ابدل ازیز محدود ستےلوی کا فتح واضح جی آ سامنے بیٹھے آپ لکھتے نے حضرت قاسم کی شکین دوری شادی نیلا کورڑے وہ ستان سال نے ستان سالوں کی فرما نے اس لیے فرستی کدوں سی فرستی کدوں سی سامنے جنگ لگی کھڑی آ لے وے ادھر پانی بند ہوا کھڑے نام مراد ویا شادیاں بنوائی کھڑے نے اور سنگیہاں معلوم ہویا ان علانتیوں نے اینے بے بے کے واقعے آپ نے جوڑ جوڑ کے ڈرامے وانگو جو میں ڈرامہ لکھ لکھ لکھ لکھ کے جوڑ جوڑ کے تے سنائی جاندے رہے ہیں قسم خدا دی حقیقت تے سوا کے دی حقیقت بہت گھٹ لفظہ میں جائی یہ آپ پہتے ہیں جھوٹ جوڑ جوڑ کے سناندے رہے ہیں تا کر کے اللہ دے ولی کربلا دے کسے بیان کر دے نہیں تاکہ اہلِ بیعت دے اتے ماریا جائے سوچر آ کے سا پی آخ دی کتوں لیا شہر مدی نہ اللہ میرے نہری مجبورے کتوں لیاو کفن شہر مدینہ دورے بیبی پجا میں نام مراد بی تخی نے آخر بی اربی بول دی سن تجابی پہ بولنا یہ کتوں کھیا نمبر ایک نمبر دو بی بیوی پیاک بھی میں کفن کی شہر مدینے دور ہے کیا کفن صرف شہر مدینے سن دمشق کھڑا ہے عراق کوئی کفن نہیں سر وکتے کفن مدینے بنا سی ہوں کیوں یہ نہ جوڑا ہے بھائی مدینے دا ذکر کرو تو پھر بی, بی دی مدینے تو جدائی دا تصور جو لکان چاہے گا تو رو پے جب رو گے رپیے آئے پکے اے بڑے بہمان نے ہاں اچھا پھر اتوڑا مار دینا کہ بی بی پہ سین دے آخر جو کفن کم لیاو مدی نہ دور کٹی چی وہ پتہ نہیں بی, بی پاک نو نہیں. کہ شہید نے حسین پاک شہید نے تے شہیدان دے کفن نہیں ہوتے وہ جہے کپڑے شہید ہوں نے وہاں کپڑے چفنا جاتے ہیں تو کیا بی, بی پاک نبر کون کی اگو پہ آخدہ شہر مدینہ دور ہے مالو ہے کون نے اور تو کوئی سوال نہیں پچو قبر پر ازان پڑھنی چاہیے یا نہیں سنگیا قبر تذان پڑھنا ضرور ثواب سواب برکت ہے شیطان نس جانا ہے لیکن میں گل ایک کراگا کہ سدکے انہاں ملوڈیا تو جڑے مسلے ایلار کے, کے لڑائی پوائی کھڑے ان تلوڈیا تو سد کے جا پوچھ بھائی موج کٹی چیلان تین پہاڑ نظر نہیں آئی نال پی نظر آ جدے جا تری این نخت آ درخت کھڑا سامنے یہ نہیں دستا درخت ایک سوئی پیے وہ دستی پیے ملک دے اندر چورنجا سال تو کفر دا قانون پہ چلتا ہے جا چلاو کوفرے جہد جانا کوفر ہے سود میشت گھر گھر ننڈیا ٹی وی چکلے نے عزت رول گئی پردے شرک ہزا ختم ہو گئے انسانیت دنیا تو مک گئی ہے کوئی برائی نظر نہیں آئی برائی کیڑی نظر آئی ہے آپ آخ تیری رب ہی لو حضرت صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پولیو کے قطرے پلانے چاہیے نہیں پلاؤ پولیو دے قطر زیادہ تو زیادہ پلاؤ تاکہ نسل جڑی ہے <laughs> جی گورن دی قابل نہ رہے ہاں جی چھیتی مکڑ بولا بولا یہ کترے جاپان امریکہ برطانیہ ہاں جی تے انہاں کافر ملکوں دے بنے انہاں دے پیسے تے امداد تمداد پہ آتے نے جہے جی پولیو دے قطرے دے کاگل فارم ہوندے نے انہاں فارما دے اتنے تھلے ویکھے گا تے جھنڈا ہر ملک دا ہونا ہے نہ بھی وہ لگے کڑے ہونے ہیں تو یہ ملک تینوں بمب مار دی तेरे पुत्र लंगड़ा नहीं होते जाए छोत्र लंगड़ा ना हो सड़के जावा सदके। अच्छा, मैं एक गाल करना। कर सुनो सुनो सिगरट पी सिगरेट सिगरट की डब्बी के उ लिखा हों कैसर और दिल की बीमारी लगाती है तंबाकनोशी कैंसर और दिल की बीमारी का बायश हैत لکھے کھلاؤں گا اچھا دا کی مطلب ہے سگریٹ کینسر تے دل بیماری دی کی بماری لگتی جینسر بندہ بچ دا ہے پولیو نال تے تو بچتا ہے نا او پولیو نال لگایا ہو جائے گا چلو جیوا چڑھا ہے تو کینسر نال دل کی بیماری اٹیک ہو گئے ٹھیک ہے اچھا ہوں یہ ہوئی سگریٹ سب تو پہلوں کہہ دیتی ہے مفت دے ہوں سن جہازوں کے ذریعے سٹے ہوں سن تھوڑے ملک ہوں فیکٹرییاں ہیں یہ جڑی گولڈ لیف سگریٹ گولڈ لیف اس گولڈ لیف دے اوپر فوٹو کھین بنی کھڑی انگریز دی کی جنیا یا, یا مشہوریاں نے کون دینے تھے ملک فیکٹرییاں ہیں انہاں دے ٹیکس حکومت لندی نہیں لگریٹ چالی چالی روپئے میں دل کی بماریاں مارنا چاہتے ہیں لکھی آپ بیٹھے نے بھی واقع دل کی بماری لگتی ہے تو چھوٹے لنگنا نہیں ہوا آپا کینسر مر جائے ٹھیک بھائی ٹھیک کدی حکومت آخو فیکٹرییاں بند سگرٹ کی یہ پوری قوم کو بیمار کر رہی ہے کدی آخیا حکومت نہیں پورے ملک فیکٹری چلن بندے مرن سگرٹاں پی کینسر لگے دل دے مریض بڑھ اٹیک بڑے جان چھوٹے لولے نہ ہو ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے कतरे पिला सवाल चुक रहे हैं आखो असा कतरे तिलावाने तुसा पेलों जाके पूरे मुल्क चो फैक्ट्रिया सिगरेट दियां बंद करो ठीक है भाई थे? अगर हुकूमत सा پہلے ادھر بیماریاں تو سان بچاؤ پھر کترے بھی کترے چڑ پوری بوتل پی لگے بدلا ہی کو میڈیکا کتاب لاہور ملتی ہے ڈاکٹر لکھی اس کتاب لکھیا ہے کہ اے بندے نے باندر کپورے دا ہاں ہاں واہ بھائی واہ سڈا ایک بےلی ہے ضلعے اکاڑے کاقریر کی خلاف پولیو والے بیٹھے سن گئے درخواست دیتی اسلام آباد جہاں فون گیا جناب کے شہر ڈی ایس پی ایس پی کو آخری جی ہاں تو جی تول ساحب تے پولیو کے خلاف بولیا ہو سکے جی بالکل بولیا جی انہیں کیوں بولے انہیں کاغذ کڈیا انہیں آخیا ویخو جی باندر کپورے چو بنتی گردے چوا اپنی نقل باندر بنا وہ جا وہ کوئی یار ہونا کوئی بندہ مومن ہونا بارہ بجا کوئی پورے دنوں کا ہونا جہاں انہیں گل ہونے چہ گئی انہیں آخیا مولوی صاحب آ گئے یہ بڑی ویگی تھی کر میں آ میرا کارڈ ہی لے جا پولیو دے قطر دے خلاف بولی جڑا آ لٹر لے کے میرے کو آ جا اس صاحب ہے محمد اسہق رات وہ میرے کو ہاں جی مپالکے کے دے نالے چوچک دپالکا مپالکے کے نال ہاں جی جیت سارے سارے فلی شاہ خا برانے بھروا شری اور وہ سارے فلی شاہ صاحب کا ڈیلی مولی صاحب ان کی گل کا کرنا ہے ہاں جی اس واسطے سنگیا یہ لانتی پلانے بھائی پرلے بما مر جان یہ کترا مر اگوں نسل جیڑی ہے نا وہ بیماریاں چنج فس جائے کہ تھڈو یہ بچارے نسل جمن کے قابل ہی نہ میں میں کرنا فلانی تاریخ تاریخ کتاب حضرت نام کیا حضرت اللہ سوال یہ ہے کہ حضرت نام کی لکھا ح کیا ماند جناب, موجود جناب موجود. حضرت اللہ سوال یہ ہے کہ نعت جو ہے اس کا سفر شروع میں کس نے کیا اور کس وجہ سے ہوا نات کا سفر کہ اور جو ماں کی شان کی ناطے ان میں کوئی غلطی ہے تفصیل سے بتائیں ماں دے جنیاں نعتیں شانج بڑی گردیاں نا آم آج کل جڑی افتخار تا ہر بھی پڑتا ہے پتر لکھ زمانے دا غوث گوش نہیں ہو سکتا ماں دے پیران دی خاک ورگا اے سب بکواس جھوٹ اورخل ان او ان او او کی او سرا سر شرا خلاف نے ساری شریعت اے اے پتر نشان رب دے تو ماں مننا پینا بعد اکاط ماں پیو رہتے ہیں پتر گوش بن جاں پیو ن ہے میں موٹی جی مثال چلے نہ حبیب خدا چاہے ہبیب خدا دے ماں با ہیں لیکن حضور دے ماں باپ حضور دے ہزور نہیں پہنچ سکتے جن نے حضور دے ماں باپ نو ہزور ہے سینے کے بال کٹوانا جائز ہے کہ نہیں تفصیل کے ساتھ بتائیں سینے کے بال کٹ سکتا بندہ اگر زیادہ ہے تنگ کر کرتے تو پھر پونج ویسے نہ کٹے اور جسم کے کسی بھی حصے یعنی ٹانگوں بھی بالوں کو تفصیل بات پٹ صاف رکھ جمعہ کی پہلی چار سنتے ہیں اگر رہ جائیں تو ان کو کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے اگر پہلیا چار سنتاں تو بعد والیاں چار سنتاں سنتا موقدہ نے موقدہ نے انہوں نے اسی طرح ادا کرنا جو موقعہ سنتا ادا کری حضرت سیدنا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ محی الدین کا لقب کس ذریعے نصیب ہوا سوال یار کرو کر نئے نماز پڑھ رہا وقت درف فرض مہربانی یار میں بندے او بدکار بندے بدکار اللہ تعالی شریعت چلنے والے مرن آپس مرن مرن اللہ غیرت نہیں کیا مطلب کہ رب سونا کافران تو بچا یا آپس تو بچاندہ نہیں جی رب سونے دے دوست ہوب واہدہ اونا شریقہ نو کافران تو محفوظ رکھنا کہ اٹھارہ ہزار جو عالم آہا اگے حسین پڑھتے بے وقوف لوگ اٹھارہ ہزار جو عالم آہا تو پھر مولیاں پھیرا آن جہل بندے یہ لفظ عالم آہا عالم کا مطلب ہے اٹھارہ ہزار جہان روایت چیا کہ اٹھارہ ہزار جہان ہے تو آتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار جہان حسین دے مر جا یعنی کی مطلب کہ آپ سرکار اس شان دے مالک نے کہ سارا جہان جو آپ کے اگے قربان ہو جاپ بچاؤ دی خاطر نہ تاکہ آپ سرکار کی شان کا مل پورا نہیں ہو سکتا ہوے کا سوال ہوگا؟ پس مسائل مدتوں تو الجھے نے اورجا پائے گئے سمجھ آئیے اگر ایک بندہ انگوٹے نہیں چمتا میرے پیک ان جمجھے نا چمتا نہیں گناہگار نہیں اگر کوئی بندہ چمدہ ہے دے گناہگار نہیں یہ مسئلہ ہی انجا نہیں جس کوئی یا گناہ لازم آگے شریعت لاگ ماری کفر تے گناہ کوفر گنا تو روکیا رہا مسئلہ ایک سنت ہے جو کتابیں لکھا ہے امام ملا علی کاری کی کتاب الزوات ال کو یا کتاب الموضوعات القبیر دے اندر لکھا ہے کہ حضرت چھے واسطے تو ایک ساب ہی کافی سہبیاں سردار حضرت سکبر ہاں الحمدللہ رب اللہ منٹ میں اچھا اچھا شیا اور سنی کی قربانی ہو جاتی ہے ہاں سوال لکھے کسے شیا اور سنی کی قربانی ہو جاتی ہے دوستو دوستو دی قربانی کسی غیر مذہب والے نہیں ہو سکتی جی کرے گا اپنی جائشوں یہ ریکارڈ کے سیٹ گیارہ مارچ سن دو ہزار چھ روپے کی جلال پور بٹیاں ضلع حافظ بعد سے ریکارڈ کیتی گئی ہے۔ اونلے اونلے فریضہ رام نہیں او آونا کوفر دے نال تینو پہننا ہے ٹکرانا جُررت ایمان دی ویکھانی تینو پاوے گی رت ایمان تینوں پہ ضروری تین پوے گی, گی ای سونے سینے پولی پولی پیری اسلام نہیں آونا کفر دل تینوں پہنا ہے ٹکرا فری ہوئی سارے مونا فکر کی چال اپنے پیٹ دے اے محالے گر جی ناشا باد پولی پیری اس رام نہیں دے نل تینوں پینا ہے ٹکراو نام اسکول والا پیا سانوں جال سی سانسی نکل مہال سیب دور سی اے کمال رب دانوں مور سب کمال سی اکو سجن ساڈا خاجا شفی نظر آل پل تاری اسلام نہیں آ تینو پکرا امبا تک ال چکھ ایسی چن للت لیڈر یارو بے لا شک ایسی چن للت لیڈر یارو بلا شک